میرے ماشرے میں حرو رحمۃ اللہ علیہ کے شاعر عمان ہے زندگی میری پابند سنت رہی زندگی میری پابند سنت رہی بس میرے دل میں گری م بت زندگی میر پا بندے سنت گے زندگی میں پا ری میں پارے گناہ جانوں گیر جس پہ Amen. گ <سلام> ساری بھیا نصرت سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی زیر اللہ ہیں اللہ سے مطلب والی چیزیں اللہ سے دور کرنے والی چیزیں وہ دنیا جو اللہ سے دور کرتے اور جس کے ہونے سے جو جائز نعمت ہو بیوی بچے اولاد مال نعمت جتنی نعمتیں اللہ نے دی ہیں اگر یہ شخص نعمتوں کے مشغول رہتے ہوئے بھی اللہ سے قابل نہیں ہے اقامات شریعری کی پابندی کرتا ہے اور نافرمانی سے بچتا ہے تو یہ دنیا دار نہیں ہے یہ دنیا نہیں ہے یہ سب نعمتیں اللہ کی دی ہوئی دنیا داری سے ہو اللہ سے غفلت اللہ سے ساری دنیا سے مجھ کو رہے بس تیرے نام کی دل میں دل میں تیرا کر دیول پتر میرے دل میں تیرا کر دی پتر ہے میری تم یا پتلا متر ہے تم یا نامت متر ہے میرے دل میں تیرا تے اترا ہے میری بنیات دل میں میری آج میں میرا کام لکھ جائے گا مترے <سلامت روئے> بت <بتنے> دل میں ریری مترائے <محا و خطرہ> تیری مرضی پہ ہر آر پتا تیری مرتر اور دل میں بھی اس کی نتنا ہے اور دل میں بھی اس حسرت رہے پر نئی پہل آس کا اور دل میں بھی حسرت رہے بتان روز شد پر اب کی ہے یہ دع ش Ah oh. راستا سنا جا رہا سو گچی کتاب ایک بزرگ نے جیب سے تسبی نکالی تو اس میں سے خوشبو آ رہی تھی کسی نے پوچھا کہ یہ خوشبو کہاں سے آئی انہوں نے کہا کہ میں نے اس میں ایسا نہیں لگایا لیکن میری جیب میں ایسا کی ششی موجود ہے اس کی صحبت میں یہ تصبیح رہی ہے میرے شہن شاہ درمنی صاحب احمد اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک دیہاتی آیا اس نے کہا کہ مولوی صاحب اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے پاس ایک دیہاتی آیا اس نے کہا کہ مولوی صاحب میرے آم کی شاخ سے نیم کی شاخ چھو گئی ہے متصل ہو کر گزر گئی ہے یعنی نیم کی شاخ کی کھال دیسی آم کی شاخ کی کھال سے مل کر گزر گئی اس سے میرا سارا آپ کڑوا ہو گیا یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ بری صحبت سے کیا ہوتا ہے تو دیکھ لو کہ نیم کی صحبت سے آپ کا کیا حال ہوا اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اچھی صحبت میں بیٹھنے کی توجہ بتا سکتا در شریف پڑھنا حصول ولایت کا ذریعہ ہے اللہ کی ہے اللہ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے دوسری بات یہ عرض کرنی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مانگ کا اتنا لازمی جز ہے کہ بہت سے لوگ صرف درول شریف کی برکت سے ولی اللہ ہو گئے ہیں میرے شہر فرماتے تھے کہ درول شریف پڑھتے وقت بندہ دو کریم کے درمیان ہو جاتا ہے جب اس نے کہا عملہ تو اللہ تعالی کریم ہے اور جب کہا فلی اعلیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے رسول بھی ہی کریم ہیں زیادہ تو ضرور شریف پڑھتے وقت بندہ اللہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں ہوتا ہے تو میرے شیر حضرت یہ فرمایا کرتے تھے یہ شعر پڑھا کرتے تھے یا رسول تو کریم سد شکر کے ماہر میان تو کریم اے رب آپ کریم ہیں اور آپ کا رسول بھی کریم ہے شکر ہے کہ ہماری کشتی دو کریم کے درمیان جس کی کشتی دو کریم کے درمیان ہوگی وہ کیسے ڈلی تھی دروال شریف کی یہ فضیلت ایسی ہے کہ دونوں ہاتھ میں لڈو ہے اللہ کے نام کا لڈو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا لڈو دونوں ہاتھ میں لڈو بہت مشکل سے جلتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے درور شریف کے اندر یہ فضیلت رکھ دی اور حدیث شریف میں ہے صلی منصل علیہ صلاحماہ صلی اللہ علیہ و صلیم آ جائیں گی آشاطی آ کہ جو ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ پر دس رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کی دس خطائیں ماں ہوتی ہیں اور دس درجات بلند ہوتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوتے ہیں جو زیادہ کثرت سے ضرور پڑتا ہے وہ قیامت کے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہوگا اور آ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات سے نوازا جائے گا مگر ہر وظیفے وزیف میں تحمل سے زیادہ کرنا چیز نہیں ہے صحت کمزور پڑ جاتی ہے تحمل نہ ہونے کی وجہ سے ہر وظیفہ جو ہے اس کو حد سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے ورنہ اس سے صحت متاثر ہوتی ہے اور بعض اوقات فرائض سے بھی جاتا رہتا ہے اس لیے جو بھی وظیفہ کریں شہر کی اجازت کے بغیر نہ کریں شہ بھی وہ ہو جو طبیعتوں کو جانتا ہو ہوناس ہو ایسے اناڑی لوگوں کو شہد بنا لینا یہ ہوتا ہے کہ شاباشی دیتے ہیں کہ ہم نے ہزار دفعہ فیروز بڑا شاباش اور پڑھوں دو ہزار پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کوئی کوئی پانچ ہزار پڑتا ہے اور نتیجہ یہ ہے کہ ویشارے جو تحمل نہ ہونے کی وجہ سے دماغ عورٹ ہو گئے اور اس قبر جو ہے وہ دماغ پر ہو گیا کہ برف نمازیں بھی نہیں پڑ صاحب فصیدہ بردا اللہ بزیر رحمت اللہ علیہ کباخم صاحدہ فصیدہ گردہ علامہ رحمۃ اللہ علیہ حضور صلی اللّہ علیہ وسلم کی شان میں عربی زبان میں نعت لکھی ہے جب انہوں نے نعت مکمل کی تو میں سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری تعریف میں تم نے جو نعت کہی ہے وہ مجھے سنا جب انہوں نے نعت سنائی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ڈھوم رہے تھے جب فصیلہ گردہ اتم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا چاہتے ہو عرض کیا کہ میں بیمار ہوں میں چاہتا ہوں میری بیماری اچھی ہو جائے میرا سارا جسم برف کے دعووں سے سفید ہو گیا لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کر دیجیے کہ میرا برد اچھا ہو جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہی میں اپنا دست مبارک ان کے جسم پر پھیلا اور اس کے بعد یمن کی ایک چادر توپڑے میں دی اس سے ایک سنت معلوم ہوتی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کی محبت میں کوئی بات پیش کرے تو ماشاء اللہ کہنے کے ساتھ ساتھ اسے کچھ حدیہ بھی دینا چاہیے دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ نے یمن کی محت دھاری دار چادر عطا کر پائی جب یہ اخواب سے بیدار ہوئے تو دیکھا کہ جسم پر برف کے نشانات غائب ہیں اور یمن کی دھاری دار چادر سرحانے رکھی ہوئی اب وزیر سنیے صبح ہوئی تو ان کے پاس ایک مسجد آئے جو حدیث پڑھاتے تھے انہوں نے آ کر گروالا کھٹکھٹایا اور کہا کہ وہ پتی جو آپ نے رات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا تھا وہ مجھے بھی سنائیے علامہ بسی رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ خدا کی قسم ابھی تک میں نے ان آشار کو روئے زمین پر کسی مخلوق کو نہیں سنایا نہ کی کسی ان کا تذکرہ کیا تو تمہیں کیسے پتا چلا انہوں نے کہا کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جوم رہے تھے تو میں بھی وہاں تھا تو دوستوں ایک مرتبہ ضرور شریف پڑھنے سے دس گناہ معاف ہوتے ہیں حدیث شریف میں ہے کہ جو سب و شام دس دس مرتبہ مجھ پر ضرور بھیجے گا اس پر میری, میری شفاحت اس کے لیے واجب ہو جائے اور ایک روایت میں تعداد کا بھی تصایے بس اتنا ہی ہے کہ صبح و شام جو اس پر شریف ملے گا لہذا جو تین دفعہ پڑھ لیں انشاءاللہ اس کی بھی شفا اللہ کے کرم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت نصیب ہو جائے گی انشاءاللہ صبح پڑھ لے تین دفعہ شام پڑھ لے جس سے ہو سکے دس دس دفعہ پڑھ لیا کرے فجر بعد محدود بار اور جس تصویرات ہمارے شہر نے بتائی ہیں سو سو مرتبہ جس کو اجازت ہے اور اگر وہ پڑھ لے گا تو اسی میں وہ شامل ہو جائے گا سو مرتبہ کافی ہے الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں <laughs> تو دوستو مرتبہ دروال شریف پڑھنے سے دس مام ہوتے ہیں دس درجات بلند ہوتے ہیں دس نیکیاں ملتی ہیں اور دس رحمتیں ملتی ہیں میرے شیخ شاہد البنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب دروال شریف پڑھو تو یہ تصور کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر وقت اللہ کی رحمت کی بارش ہو رہی ہے اور جب ہم کہتے ہیں اللہ سر جی علی محمد علی محمد اے اللہ رحمت ناز فرمان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو یہ تصور کرو کہ اللہ کے نبی کے طبقے میں ہم پر بھی رحمت کی اس بارش کے چیٹے پڑ رہے ہیں اور فرماتے تھے کہ شریف قدرت سے پڑھنے کی برکت سے خاتمہ بھی ایمان پر ہوتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے خاتمہ بھی ایمان پر نصیب ہوتا ہے یہ وہی بات ہے جن کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جائے گی وہ شفاف اسی کے لیے واجب ہوگی جس کا خاطمہ ایمان پر ہوگا یا یوں کہہ لو کہ جس کا جس کی شفاعت اللہ تعالیٰ منظور پر پالیں گے اس کا خاطمہ ایمان پر ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایسی نعمت ہے کہ اس کی برکت سے خاطمہ بھی ایمان پر نصف ہوتا ہے دیکھیے اگر کوئی شخص کہے کہ آپ اپنے بچے کو لڈو کھلا دیجیے کیونکہ یہ بچہ لڈو بہت پسند کرتا ہے تو بابا اس کے اس کہنے والے کو بھی لڈو کھلائے گا اور اس سے بھی محبت کرنے لگے گا کہ یہ میرے بچے سے محبت کرتا ہے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ان کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے وہ قریب مالک ہے دیکھتا ہے کہ میرا یہ بندہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایسی درخواست کر رہا ہے تو اللہ اس کو بھی محدود نہیں کرتا اللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ